الصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى كانوا يدعون الناس إلى سبيل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 شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق اور درو دیکھا تمل و تو بعد جانا معدبانہ فریاد ہے کہ مولات نفس و شیطان انسان ہر شروع ہر فتنے تم اپنی رحمت دی دائمی پنا فرما دے مولا سونا خرافات محفوظ فرما کے حق سمجھ کے حق دے اتنے سابق قدمی دی دولت تو دو مالا فرماوے کتبہ جمع المبارک دنوان ماہ سفر کے متعلق چند برے نظریات کا رد اس مہینے متعلق چند بھڑے نظریات جو کہ آج نہیں دور دورے تو چل دے آ رہا ہے اسلام دورے جاہلیت دے اندر اس مہینے منہوس سمجھا سن. ایک نظریہ دوسرا لوگ اس مہینے دے اندر سفر نہیں سن کرتے تیسرا لوگ اس مہینے دے اندر تجارت دا سلسلہ بند کر دے چوتھا اس مہینے دے اندر لوگ بچیاں دی بیاہ شادی نہیں سن کر دے یہ ان لوگوں کے نظریات سن جاہلیت دے دورہ لے انہیں. اور پھر جدو مولا سونے ان جاہلیت کا خاتمہ چاہا اور اپنے مبارک دین مخلوق تک پہنچانا چاہا تو مولا سونے نے قوانین نے اسلام بنا کے اپنے محبوب زمینہ تے مبعوث فرمایا بھیجیا جدو اسلام آیا اسلام, اسلام نہ شخصی مذہب ہے نہ یہ بندیاں بنایا نہ یہ ہو جنا بنایا ہوا نہ فرشتیاں کا بنایا ہو بلکہ اسلام ایک بلک ایسا مذہب ہے ایسا دین ہے کہ جس بنا والا خود خالق کے تعنات ہے جس کا موجد دا شریک ہے تو گویا اسلام دے اندر خرافات اور توہمات دی کوئی گنجائش نہیں رسومات, رسومات رسم سنیا سنائیا گل ویخو وکھائی دی اسلام گنجائش اسلام ایک بالکل صاف ستھرا مذہب اور دین ہے دلائل اور براہین براہی بھریا ہوا بغیر دلیل, دلیل دل توں تن... اسلام بغیر دلیل دل توں تن... تن... تن... کوئی گل اگل... نہیں نهان... قردن... گل کرم کے اندر آئے گی ان کوئی دلیل ضرور ہو تو پتہ لگتا ہے حق ہے جا دلائل نال واضح ہوتا ہے اور باطل جڑا یہ دلائل نال نہیں ہوتا یہ بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی یہ جہلی کوئی نہیں آتی سنیا سنائی گلیں کسی کی رسم تو کسی کی رسم تو گویا اسلام نے بھڑیا رسم ختم فرمایا اور اپنا مبارک تسلط جمایا مگر یہ باوجود دورے جاہلیت آند گل جڑیا دشمنانے اسلام دے ذریعے چل دیا, چل دیاں دیاں چل دیاں چل دیاں اس دور تک بھی اپنا تو میں جناب دے سامنے چند جڑیاں جورے جاہلیت چلے آ پہنچیاں اسلام دے دلائل انہ بینیا رسم کا رد پیش ہے وہ مولا سونے فضل و کرم نال جناب دے کش گزار کرا سب تو پہلے تو نہوست ہو چڑھنے بھائی یار فلا بندہ منہوس ہے فلا مہینہ منہوس ہے فلانی تھا منہوس ہے یہ نہوست ہوتی کی اور اے دے مقابل, مقابل تے ہر اے حر لفظ کا مقابل ہوتا ہے ایک نحوست ہے میں نہیں دسدا اللہ تعالی ولی حدرت ابراہیم بن ادم کو پوچھنے سیدنا ابراہیم بن سرکار رضی اللہ اندر مشہور کہ اے ماد اللہ دار عاشق سن لیکن یہ مجازی عاشق نہیں سن یہ حقیقی مولا دے عاشق آشک اور جنہوں رنگے انہوں دی فہرست فزیل بن ایاز ورگی اللہ آپرین کنارہ کش ہو گیا سن جنگل پھر رہے نماز دا وقت ہو گیا مولا سونے جنگل ہے پانی کوئی نہیں وضو کرنا نماز پڑھنی ہے چلتے پھردا چلتے پھردا ایک کوے تھے اپنے ڈول پایا جا تو ویسے موتی آپ نے دوبارہ کھوج پھر ڈول پایا پھر کھچیا نال بریچ پھر کھوج پا تیسری باری جدو پھر موتی آئے نا تے رو کے عرض کرتے نے مولا سونے منو موتی کتوں چاہیے مینو پانی ادا فرما جی میں تہارت کر کے بارگاہ سجنا ریز ہو جایم آپ کی بارگاہ چ بند آیا ارد کردہ لج پا برکت, کیے تنحوصت کیے تنحوصت دا برکت دا اے کی لہوست کی لہوست کا کی مان ہے برکت کا کی من ہے یہ دئی دا وجود کی اثرات کی نے حدرت بن دراہیم ادم دے نے فرمایا بہلیا کتیا نا ارد کردہ دور جاننا آپ نے فرمایا بکریاں بکری جان لیں, نے فرمایا جی ہاں جان ل آپ سرکار فرما نے فرمایا کتیاں کتیا آل تے بکریاں آل ویخ آپ نے فرمایا کتی کتی سو پوے کتنے کسے دے سات کسے دے کسی دس ہوں آپ نے فرمایا بکری کتنے پل دلہ تعالی کے فکیران کا تریقی مثال مسلا سمجھا اللہ سونے کے فکیر جڑے ہوتے ہیں دیاں رمزا قرآن متابک ہونا اسائ مثال بڑائی بہالوکن داستے الخمی کرے مسلا مثال ایسی شہ جن سن کے جناب والی مسئلہ بندے دے دل دماغ کھان کر مثال دے نال تالا دے فکیر جسلا سمجھا मिसाल दे समझा आप ने आपने फरमाया कुत्या बकरियाई कुछ दस बारह दे छोड़ फरमाया जो बकरी सूंदी हैकरोटा दे दो देवे लेला या लेली जम छड़िए एक या दो कह लगा हां गल आपने फरमाया हूं वेख हूं वेख सून दे کلر کتی چوکھے نے پھل بکری تھوڑے لے لے لیکن مینوش جہان چوکھے نے یا بکریاں چوکھیا کہ یار بکریاں دے بکری پورے لگا دور کسرت کے اندر بکریاں نے بکریاں زیادتی نے کتے تھوڑے نے فرمائے فرمائیے بچے کتی چوکھے نے بکری تھوڑے نے لیکن کسرت بھی بکریاں دی ہو گئی ہے اے فرمائیے برکت کتی چوکھے جمتی ہے تھوڑے نے فرمایا اے ہو نہوسف ہے الگ کردہ حضور سمجھ نہیں آئی گل مزید سمجھا د دے نے فرمایا وہ بولیا نہ پیدا ہوتی ہے عمل دے عمل پھیڑے ہو جاون جہس آ جی جی عمل چنگے ہو جاون برکت آ جی اللہ سونے دے فقیر کے دے فرما فرمایا اللہ سونے دے ولیاں دے کول پہ ویا کرو فکیر لوگوں دی خدمت کرو کیوں اس واستے اگر امل پھیڑے تھوس لپیٹی ایسے وجہ دی سونا گنا فرما گنا وجہت پی ہوئی جی جدو گناہ معاف ہو جان گے نہوست اپنے آپ مک جائے گی جدو نہوست مک جائے گی رحمت اپنے آپ شام لحاظ ہو ہے دور جی امن والی گل ہے یہ فرمایا ویخ کتے دی دی دی بکری مثال دیتی ہے فرمایا ساری رات کتا ساری جا رات جاگا این جد تحجوں کا ٹائم آ رب سونے دے ذکر کا وقت آجربہ کیا جی وہ کدی یہ تجربہ کیتا جی ساری رات جاگے گا لیکن این جد رحمت لٹن دا ٹائم آ گیا فرمایا ساری رات جگ ساری رات جاگ دا ٹائم آن جدو رحمت باری تالا کا وقت آ سو جانا ہے فرمایا صبح برکت ویلے سو دی وجہ لال کتوں نہوست پی گئی ہے عمل پھیلا ہوئے نہوست پہ گئی ہے خدا دیا بندے میں جا یہ کتا رحمت تے یہ پی صبح دس بجے تک سو جانور ہو کے کتا یہ صبح رحمت ویلے سو جائے نہوسد دا شکار ہو جا یہ بندہ شریف ساری رات جا ویلے دو اٹھائی ٹائم ہوگا میرے سونے لگی سرکار نے فرمایا فرمایا دن لیا ٹائم تو دن چڑھ ٹائم جس ویلے سورج ڈبے تو جس ویلے چڑے میرے آخا ارامدار نے فرمایا hay, فرمایا جس ویلے سورج ڈبدا سورج ڈب کی ڈپٹی کرے فرشتے واپس جانے رات کی ڈپٹی کرے زمین ب جڑے فرشتے واپس جانے نے مولا پوچھتا ہے سونے مولا جاندہ تے تو آئے سارا کچھ پھر پھر فرشتہ جواب آیا کل قیامت دن گواہ بھی نہ تھوڑے اتنے توجہ لیں جی فرمائی مولا سونا پوچھ فرشتے ہو وہ فرشتے بندے کی کر رہے سن فرشتے بنتے نے فرشتے یا باری تالا فلانا فلانا جاگ سی فلانے ستے سن جس ویلے صبح صبح رات مکتی ہے دن شروع ہوتا ہے اس ویلے بھی جنابے والی رات والے واپس جاپس جانے مولا پوچھتا ہے بند کی کر رہے سن ہوں او اس ویلے جڑا ستا پیا ہوے فرشتے یا باری رسک بھی تیرا کھانے نعمت بھی تیار کنابے والی کتا بھی تیرا لان دے لان دے لان دے لان ساری ارش تھی شکری اڈے بن گئے دن چڑ گیا خدا دی قسم کر سو جانا دن دے ویلے یا دن سورج سورج شب دیلے اس ویلے بندے سو جانے نے قربان جا مزرگ فرما نے فرمائیے وہی لوگ نہ شکار ہو جاتے ہیں جناب سکاوت تے بدبختیاں انہوں کا مقدر بن خالی ہو جائے پتا لگتا ہے برکت آ جی عمل پیڑے ہو جاؤ عمل فیڑے ہو جاؤ کسی آخر مہوست نہیں پینی عمل پھیڑا ہو جاوے بندہ اپنے آپ ہی منہوس ہو جا تے برکت رحم मत तो दूर हो जाए हूं कुरबान जावा फरमा लगे फरमाइए सारी रात कुत्ता जागता है जिस वे जागता है सौ जाता है कुत्त नहूसत पै गई बावे जराबे वाली दस दस फुलों जमती है कुत्ती जहान के अंदर कुत्ते फिर भी थोड़े ने फरमाया सारी रात बकरी सोंदी है एन जिस वेले फुकड़ بولنے اس ویسے اٹ ہے اسے گل کی ترجمانی میرے پیر باہ نے فرمائی ہے میرا پیر باہو فرماؤں فرمائی ہے ہوں کتا نا سمجھی یہ بندہ ہے ہاں جی یعنی وہ طریقہ نہ فڑیا جی کتا پھڑی کھڑے ساری رات جاگے کے رحمت دے ویلے سو جا میں مثال دینا اکثریت میں رات ہے صبح کی نماز نہیں شب برات آ گئی ہے رات عبادت کرنی ہے صبح کی نماز گئی شب قدر آ گئی ہے ساری رات مسیح صبح کی نماز گئی یہ تو پھر وہ کتوں کا کم ہو گیا نا ساری رات جگ جس وی قبولیت کا وقت آنا انسان نے لیکن سکا جانور والن رات جاگن کا بل ہی نہیں آتا ایسے ہوں وہ ستے پی بھی اپڑ جاتے تو ہے میرا پیر باہ فرما فرمائیے گت ستے ہو ایک ستیاں جاوا سل ہو ایک ستیاں ہوئے جاگ دیائے مٹھے ہو جے یار گو جاگے جڑا لین د Putin Oh Since I amoptim I am the Coruscant I am the Coruscant I am the Coruscant تاہو جنا خوب برے بندے جتے ہو सारी रात कुत्ता जागदग डैम सो जाता है अमल फैलाओ बरक, बरकत गई है नहू सत आ गई है रब ने नसल घटा दी है सारी रात बकरी सोवे एन कुकना के बोलन वेले उठ खलोंदी बरकत आईए नहू सत गई مولانے مولا نسل, انج نسل انج قربان سونے نبی نے فرمایا سو لاکھ نبیا چ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جلے بکریاں چگائیا برکت سونے نے منہوس نہیں بنا نہ دن منہوس بنا ہے نہ رات منہوس بنائیے نہ کوئی وقت منہوس بنا نہ کوئی تھان منہوس بنائیے نہ کوئی سواری منہوس بنائیے بن جا یہ منہوسر برکت کا تعلق بندے کے عمل دون ایسی تھا ایسی تھا۔, ایسی تھا جیت آ جر و فلم چلتی ہے ہر ویلے شراب چلتی نہوسانی بن جاتی ہے بندے کی بد عملی کی وجہ او تھا جتھے رب سونے سجدہ کیا جا رہا ہے جیسے نماز پڑیا جتھے چنگے کام کیتے جاتے ہیں مولا سونا او بندے کے چنگے عمل دی وجہ اس چنگا بنا چھڑا لگتا لگ بندے دے عمل دے شک بندے عمل دمل پھیڑے بندہ شکی بن جاندی بدبخت بن جناب جملے شکل بھی رسکو برکت بھی ختم ہو جاندی ہے امر چو برکت بھی ختم ہو جاتی ہے لہوست آ جہست آ جائے رسک رسک تھڑ گیا رسک تھوڑا ہو گیا امر کھٹ گئی وقت کے برکت ختم ہو گئی दो لیکن قربان دے دور جانا اندر بھی ایسے لوگ ہیں جنہاں آئے عمل چنگے نے تھوڑے رسک مولا برکت پا ہے عمر چ برکت پا ہے وقت چ برکت پا چڑتا رسک چ برکت پا چڑا بولنے چ برکت پا چڑتا چہرے چ برکت پا ہے پتا لگتا ہے اللہ سونے ہے کہ مولا سونے بنا تو نہوست آئی بندے کے نال عملوں برکت آئی بندے دے چنگے توجہ ہے چنگی ہے میں مثال دینا بدار میرے سونے لبی نے فرمایا سب تو بد ترین جگہ بدار سب افضل ترین جگہ بس ہوں کی آخو گے بدار نو رب نے فیڑا بنایا توجہ نہیں جرمائی بازار بنا بنا اگر غور کریے تو پھر بھی یہ گل سمجھ آئی کہ بازار چیڑے کام ہوتے ہیں تو جو ہے بازار بازار جربے والی نگیاں بازار چل اندر بازار شراب پادی بھی چل جاندی ہے کر کے عمل پھیڑے ہوئے بازار پھیلا بن گیا ہے مسجد دے اندر کوئی پد پکت ہوے گا جہا آ کے کام کرے وگرنا اکثریت سے آ چنگے ہی کام ہیں جی چن ہوئے تھان چنگی ہو گئی پتا لگتا ہے تو سواری ہے کسے پیڑے بندے تھر لیا گئی گوڑ ہے کچھ ہے لوگی لوگی جنے جنے یار گی لئیے راس نہیں آئی بڑا آڑا راس نہیں آیا روز کم کٹی ہوتی ہے میں آخیا کبلا گی کڈے پانچ کم آکھے لوہا پیڑا تو تے روز دس کٹے کھولی کڑا ان اپنی ہوش نہیں آئی کبھی جے کسے مکان جاوے بندہ منتقل ہو جاوے او یار مکان نہیں راس آیا کوئی جناب علی سائے والی چیزوں نے مخلوت منہوش ایتھے بیماریاں چمڑ گئیاں نے میں آگیا چبلا اس مکان کام جے کام کرنا ہے او کام نہیں نظر نہیں نظر دے عمل کے نال جگہ پیڑی بن جی بندے نال کرتوتوں نال جگہ چنگی بن جی جہاں تھاواں کا ذکر آیا پیڑی ہے جیڑے کام ہو جی ہے جتھے چنگے کام آتے ہیں وہ چنی تھان بن جائے توجہ لی جی فرمائی ہے سفر منہوس نہیں سارے مہیوں کا مالک وقت حولا شریف سال بھی بنائے دن بھی بنا بنا سات بنایا گڑیا بھی انہیں بنائی نے, نے, نے, نے ہر شہر بنائی جی کوئی شے منہوس بنائی مولا نے بندے نلہوس نہیں بنایا میرے سونے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پیدا فطرت اسلام پیدا مولا نے چنگا بنا کے اگو عمل پھیلے کر جا پھیلا بن جائے تو ہوں تے کی گلا تو لیں قربان بن جا کر مولا سونے نے مولا سونے نہ کوئی بندہ فیڑا بنایا وہ املا پیڑا ہو عملہ نال چملہ ہو جائے مولا نے نہ کوئی دن بھڑا بنایا نہ کوئی سال بھائی بنایا سفر کا <سؤال> مہینا چڑھتا سفر بند کر چڑارتہ بند کر دے سن شادیاں دا سلسلہ بند کر دے سن سن منہوس مہینہ سچی گل کر سچی گل جب تک جب میں یہ روایت روایت بخاری بخاری لگا. لگا جتنے تک میں خودش دی. پاک نہیں نہ پڑی میرے نظریات بھی کیوں وجہ کی وجہ ہے کہ ازور داتا گنج بخش لے رخما فرما فرمایا فساد القلوب حسب فساد فرمایا زمانے قدر زیادہ فرمایا اس قدر او دلوں تے زیادہ میں سنیا سنائیاں رسم یہ پھیڑے نظریات یہ برے نظریات اتنے آم ہوئے شامل ہوئے میں اپنے آپ خاص نہیں کہہ رہا میں دیگر لوگوں کا کہہ رہا اپنے آپ مفتی پیر اور اپنے آپ بڑی بڑی اتیاں کوا والے یہاں رسم کا شکار ہوئے ہے हैت हैت حقیقت, حقیقت کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے نہ جاڑے نہ موڈے نہ پانے کی گلانے چلتی آ رہی ہیں جناب سباہر جڑے پلیت آدھے رہے اپنے پچھلے دیا رسماں اگاں امت دے اندر اور امت مسلم انج ملکی چاہیے کہ آن والی نسل بھی تباہو برباد سلیلو خواہ ہو جاؤ وگرنا خدا کی قسم کری ہے جس میرے سونے نبی نے روز روشن کی طرح ظاہر نہیں کروائی بخاری توجہ ہے قربان جاوا دورے دور لیت والے کی جہالتیاں رسم Enfin حقیقت والے کوئی نہیں اسلام کوئی حقائق چال چلی کھڑی ہے بھائی جنو ویفیا جدھر منہ رکھی جا تو مگر تر پیا نہ ویفیا یہ راہجن نے یا رح برے جڑی فرمائی دان اکبال فرما دا اقبال فرما ہے محسوس پر پلا ہے علوم میں جتی جو حلو حلو حلو جو محسوس پر پیلا ہے میں جدید کی محسوس پر بنا ہے میں جدید کی اس دور میں ہے شیشا عقائد کا پاس پار جو سنیا گلا دے تاجدار کا فرمان سونا قربان شہی بخاری <pad> <favourite marketsamente> اور خوشو سنس باغ نظہدیس باغ نرکانی نے بھی نقل فرمائی ہے قربانی میرے سونے نے فرمائیے نے وعن النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادواء ولا تيارات ولا همده ولا سفر او كما قال عليه الصلاه والسلام سونه النبي نے کوئی بیماری مجازدی بخاری کتاب الطب لاد کوئی بیماری متعدی نہیں کوئی بیماری کرونا لگ جے کیوں کھڑے ہو آخر کوئی عقیدت فساد آیا تو ڈر لگا تو فرمائی وہ بھائی عقیدہ ہے تو ڈر لگا نا جی عقیدہ قائم ہوتا تو مو ڈر کھا تو جو فرمائی وہ جدو دے وبائی ملا مکر جنابی وہ بچیا جاؤ بچیا جاؤ لے گیا جی کرونا لے گیا جی ہال ہو مر گیا گیا جائے عقل ماری گئی بزرگ نے فرمایا جا چائنا تو ٹور کے پاکستان وڑ گیا کرونا وہ چھ فٹ وہ کی او روایت باغ لیا حوالہ نے کہ جی سونے لبی پاک سرکار نے فرمایا ہے جڑے نے کوڑ دی بیماری والے تو بچو بچو تو بچو جی شکار شیر تو بچتا ہے محدثین, محدثین نے اس واسطے کہ جڑے اس وقت دے کمزور عقیدہ والے لوگ سن آئے سن میرے سونے نبی نے بچایا کہ کدرے اے سمجھ نہ کہ مینو اس کوڑ کے بیماری لگی ہے تو ہے وگرنہ نبی پاک نے صاحب خود کھوڑ دعوت کر کے روٹی کھانے سن جدو حکم آ گیا تو لگے پاؤ احتیاط اور احتیاط بھی ہو پتا نہیں جہیا ہے بھی گیا شری احتیاط میرے سونے نبی نے پروایا ایک احتیاط ہے سینسی ایک احتیاط ہے کوئی احت بھی بیماری بماری کوئی بھی وبا ہوت احتیاط ہے جی سینیٹائزر لاؤ جی اے ہاتھ جی جیلا استعمال یہ ساریا سینسی احتیاط شری احتیاط کی میرے سونے لبی نے فرمایا جدو قوم دے اندر سود اور تو سلا ہو جائے گا اس ویلے وہ بیماریاں اٹھنگیاں جنہ دا علاج نہیں ہو گا شری احتیاط ہے تو شاء انشاءاللہ بیماری نیڑے نہیں ہے بارہ لما نکل گیا میں اپنی اس سفر میرے سونے لبی نے فرمایا دعا کوئی بیماری متا نہیں کوئی بیماری اٹھ کے لگانی نہیں سمجھا جائے میم اس لگی نہیں جنوبی بیماری لگے گی آمدار نے فرمایا فرمایا والا ہاتھی فرمایا او نو ست کوئی نہیں توجہ ہے बोलते नहीं जे लोग कहते जिथे उलू बोलते हो बस्तियां जिथे उलू बोलन खर विरान हो जाते उल्लू बोलन छुगे उजड़ जाते मैं आखिया चिबला बजुर्ग फरमाने उल्लू बोलने छुगे नहीं उजड़ छुगे वो उजड़ते जो हाथ وہ بھی گل سنا دیا مال روم دے نے فرمایا اے پھر بزرگ جہزی شکایت بنا بندے مولا روم نے فرمایا اڈدی اڈ رات پی گئی لگے الو کے خوسلے دالوں انہیں آخیا بھائی رات جنگل بیابانج رات میری مہمانی نہیں قبول آخر جی ٹھیک جان لگے نا او نے تو فاڑ لیا توتے آخیا مرے یہ شکل تیر رل دی بولی توتی نہیں تینوں لگتی جا ٹور جا اصل دے اندر حقیقت کی حقیقت سی او نے گل سی تو لے تو بولتے ہیں اصل وہ گل سمجھا سی بھائی الوا دے بولن تھا نہیں اجڑی تھا اجڑتی نے جدو قوم کے حق میں ہو جان الور ٹر گیا کول تو جناب میری نسل دل قبلہ ہے میں درخواست لے کہ آ گیا میں پھر مائے فردی دسال بندے آدھ کا فیصلہ سمجھ کے کرزی آخر ت دعوی ہیں بھائی یہ جناب میری جاتے گواہ ہے ثبوت ہے جناب والی چوٹا بنا کے پجا چلے انہیں آخیا جانا وہ کیوں ادھر مال لگا سکتا پریشان ہو کے واپس جان لگا او نے بلایا انہیں آخیا کھلو جا مقصود توتی رکھنا نہیں سی مقصو یہ جگہ بڑی آ میرے ہل کے تہوست موڑی فلے جا لے تیرا چھوگا اجاڑی بچا ہے تو نہیں فرمائی مرے کلوائیاں نہیں بن جانے پر جانور لیکن تھبا لے کے بےمان بنیا بیٹھے جدو تھبے لے کے بےمان بننے والی قوم آ جا چے وہ دجڑے میرے سونے نبی نے فرمائیے رب سونے نے منہوس وہ بھی منہوس نہیں میرے سونے نبی نے فرمائی نہ بدفالی خوش ہے بدفالی فالا لوگ فالا جناب والی فال سینٹر استخارا سینٹر فلا س سینٹر فلا س جناب جان ہفا طریقہ فیصلہ کر دینا فلانا سیارا جناب سورج دکھا فلا پیچھا فلاں چن دے فلاں تھلو ٹپنا پیا نہ مراد آ جی آسمان ستارے کا علم ہوتا مولا علی سرکار لشکر لے کے نا جنگ جا رہا ہے سونج ویرانا سی بیٹھا سی چھت دے اوپر وہ چھوٹا جا انہیں اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا انہیں جدو ویخیا لشکر آ رہے یار <t> <کہنا yár t> بڑے بعد لشکر ادھر آیا پوچھا تو سہی ہے کون نے کون نے کدھر جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے راہے لشکر والے تم پوچھا ہے کدھر جا رہے ہو کدھر آئے ہو کدھر پہ جانے ہو کس مقصد کہ جنگ لڑنے جا رہے ہو فلا علاقہ فتح کرنے جا رہے امیر علی ساڈا سالار علی راہب کہہ لے ملاؤ راہب جدو آپ ملے مولا علی سرکار ملے ملیا آپ لگا آپ لگا آپ میری سمجھ دے مطابق جنگ آپ نے فرمایا کیوں کہ مسلمانوں کا ستارہ گردے تھی جنگ ہار جاؤ اے ہوں فال پیا کٹ گئی جنگ ہار جاؤ گے نہات آؤ گے مسلمانوں کا ستارا کرتے جدو راہب نے گل کی وہ پتا سی اولی جا شہر کا درواز مولا لی مسکرا پے آسکرا پہ پتا سی بدفالی کوئی حیثیت مولا لی مسکرا پیلیا یہ داسی جڑے جتے تڑے یہ تھلے کی شہ آسمان کچھوڑ یہ دس جتے تھلے زمین پٹیاں رہ گئی فرمایا تینو زمین کا پتہ نہیں تسمانوں کے علم زمین تاند نہیں تو تسمان کا علم کا دعوی کرنا فرمایا سو جتھے جتے تلوتا اتنے تھلے برتن ایک, دفعن ایک دفعن برتن اس برتن زمانے میں چند سکے پے فرمائیے میں جا رہا ان شاء جنگ جیت کے واپس گا فرمایا کہ شکاست کھاؤ گے مولا علی سرکار سے گل کر کے مگرو چکر لگ گئے انہیں یار تحقیق کر پٹنی شروع کر جد تھان پٹی آخر گیا مولا سکے نے کہ راہ باہ کی تیری راہبا ہے وہ جیڑی اتنی کیتی گئی تو تینوں یہ نہیں پتا بھائی تیرے تھلے کی ہے चाल उन्हें मगर चलीए दे दे, जेड़े जमीन भी जानते आसमान वाह फिर उन्हें सट्टे सिक्के से बरतन से भज पार लिया मौला सरकार के लश्कर कहना सोने रोग ला के जाता पिया جدو لجپال او جدو ہاؤ لجپال مڑ نبھاؤ نو سینے لاؤ کلمہ بڑھاؤ جس وی کچڑے زمینوں بھی جان دسمانوں بھی جان دلے کام بھی جانتے ہوم تو ساڈے کھیڑے علم دے. بن جا لوگوں کا دروی سی کہ جس کے سامنے چھپتی ہے یقین کامل سی پھر مولا سونے وہ یقین دے مطابق پھر دولت بھی فرمائی توجہ ہے اور مایا بد فالی کوئی شہ نہیں یہ نہ رہے ستارا ٹہن آ لا چڑھ آ تم جناب ہو جانا پیار وقت رکھتا آلہ حدرا سرکار دا ایک بیلی سی وقت چوکھا ہو گیا میں گل مکھنا آلہ حدرا سرکار دا ایک بیلی سی علم نجوم دا بڑا ماہر ایک بار نے گاہ نا مقصد لیا ہوں اگلا ہفتہ اپنے لکیرے شکیرے مارے لگنا لگ اگلا ہفتہ خوش کے بارش نہیں فرمایا اچھا شریف لکڑ گڑیال <سؤال> بنے ہوں سن بڑے بڑے کھڑیاں آپ نے سوئی نرمایا ویخ وقت کی ہو رہا کہ آپ نے سوئیاں پھاڑ کے پھیر دیتا فرمایا تسی ناپ کے فیری میری طاقت میں سیارے رب دی طاقت جا آلہ حضرت آلہ حضرت سرکار دی گل مقامی سی نہ ہی شروع سوار فرمایا تین کام سنگنا ہو گیا کوئی چیز نہیں لوگوں پریشان سے جنابے والی سلیل کردا کی قسم دریا اصل وراس اور اصل دولت اللہ د فکیر کو جڑتے ہیں کوئی شہ نہیں ہے رب سونے کی تقدی او دی تقدیر کا انتظار کرو مولا جی تنا اوڑا توجہ ہے فرمایا تھی دیکھ سو نظر نظر جس لے جی فرمایا تھی اچھی سکا سو ہو گیا لامت کوئی چیز نہیں ہے بند بات والا سفر فرمایا سفر میرت نہیں سفر میں چار چیزیا بیاں بیماری متادی نہیں اوچ نہوست نہیں بدفالی کوئی شہ نہیں اور نہوست کوئی سفر سفر لوگ جہے کہارہ مہینہ کہ جناب کرو جناب والی ہے پلاوا دیاں نے بماریاں اتر نے کوئی شہ نہیں کوئی جنوب بیماری لگنی ہے وہ ربیو لوگ لگ جانی ان سفر چی لگ جان وہ سلحج بھی لگ جانے جیڑی بلا یا مصیبت یا ادا ہے ضروری نہیں کہ وہ سفر سا میں وہ کسی ہوینے چیز آ سکتا تو جو آ گئے ہاں ہاں ایک اور چیز ہے اصل جیڑے سارے بزرگ سن اس سفر دے اندر ختم شریف درود شریف محافل ذکر ازگار کسرت ندے ہوتے سن او دی وجہ ہو او دی وجہ یہ ہے کہ اکثر بزرگوں دے وشال جڑے نے او تقریبا سفر چ بزرگ کرزرگان اسے مہینے چلے چلو وہاں دی فاتحہ خانی بھی ہو جائے دعا حقدار بھی بن واسطے دی رحمت وہ دعوا کریے وہ ساڈے واسطے کر فرمائی آآ آآ باقی آآ رہی ہے بالکل جاہلی اور فرمان سنایا نبی اعتماد نہ آئے اجے بھی کوئی شخص رہے تو مڑ گل کوئی نہیں وہ اپنی کھوپڑی دا علاج کرا دے اور جڑا او دے وہ سونے نبی کا فرمان ایک کافی سونے نبی نے سفر, موسیقی، سفر موسیقی، کوئی نہوست نہیں منہوس نہ آخیا جی یہاں نہ آخیا جی یہسبت نہ کرو گے چنگے کوئی مہینے سفر کوئی مہینہ ہی منہوس نہیں جی کام ہو گئے پیڑے تو مڑ سارا سال ہی ہاں بھائی بندے واسطے واپسی توجہ نہیں جی فرمائی فرمائی آ پیڑا بندہ, بندہ mantra, جس پاسے ٹوٹتا ہے اس پاسے رکاوٹ آ جس پاس ٹوٹتا اس پاس رکاوٹ آ جی وہ وقت کا اثر نہیں ہے آ چنگا بندہ باوے کالی رات نیچر پے رب سونا وہی راہ رب سونا بھلا کر چڑ جس دمال چنگے او او دوازتے راستے ٹھیک ہے اور جی امال فیڑے ہر پاسے رکاوٹیں ہی رکاوٹ اصل نہوست کے بد بختی عملوں پیڑے املان لیکن اصل منسوب کر ہے دتا پاسے آے پاس پاسے پاس رات پاسے سواریاں پاسے مکان والے پاسے کوئی مکان منہوس نہیں ہوتا کوئی سواری منہوس نہیں ہوتی کوئی لوہا منہوس نہیں ہوتا کوئی تھات منہوس نہیں ہوتی نہ سونا نہ چاندی نہ سکہ نہ پتل کوئی تھات منہوس نہیں ہے کوئی زمین دا ٹکڑا منہوس نہیں ہے کوئی مہینہ منہوس نہیں ہے کوئی رات منہوس نہیں ہے اگر کسی او گرنا رب سونے نے مخلوق کوئی شہ بہڑی نہیں بنائی تو سمجھ آئیے کوئی نہ ہاں گئے پہلے آکھیا جی اسلام ایک ایسا دین ہے جہد دلائل دے پہاڑ نے ظاہر لوگوں نے آخیا جی سفر نو شل ہے میں گل کی میں سونے نبی فرمان دلیل دیتی جیت شک دی گنجائش نہ جنابے علی سفر منوش آخنا یہ کوئی حقیقت نہیں لوگوں کی گلانے کادر دے ہاتھ ڈور ساڈی جیوں جی رکھے تھیے کدرت لوگ بندے میں رکھے ان او او کی جی مرضی یہاں چیزوں سے یقین عقیدہ خراب تقدیر تو یقین اٹھ تو یقین اٹھ جاوے تو مڑ بندہ اصل یقین تقدیر دے یہ چیزوں کی کوئی اہمیت اٹے سٹے ہوئے لگا اس واسط کر کے بالکل یک طرف ہو کے ہٹا کے تقدیر یقین پختہ یقین مولا جی تم باس بس اور اپنے اعمال والے پاس توجہ جدوں بھی, جدوں بھی کوئی نہوشت چمڑ جاوے, جاوے نا جائے بندے نو چاہیے اپنے عمل چنگے کر لے پیڑے چڑھ دے بے. چنگے عمل پڑ لو ان شاء اللہ بزرگوں کی روحانیت سدکا نہوشت بھی ختم ہو جائے گی بے برکتی بھی مک جائے گی رحمت بھی آ جائے گی برکت بھی آ جائے گی آخر ہم